آج کے سبق میں آپ تفقیم اور ترقیق کے احکام پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طربہ تفقیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو موٹا کر کے پڑھنا اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو بعض حروف پر پڑے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مفخم کیا کہتے ہیں مفخم اور بعض باریک پڑے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرقق مرکق اور جو حروف پر پڑے جاتے ہیں وہ ہیں حروف مستعلیہ سات خو س وائن و یہ تو مستقل پر پڑھے جاتے ہیں لیکن تین حروف ایسے ہیں جو کبھی تو پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان میں ہے الف لام, لام را, را, را, را اب تینوں کے قواعد آپ کو سمجھانے ہیں کہ الف کب موٹا پڑھتے ہیں یا باریک اور لام کب پر پڑھتے ہیں اور باریک اور اسی طرح را کے متعلق پہلے آئیے الف کے متعلق یاد رکھیے کہ الف جو ہے یہ ما قبل حرف جو آتا ہے پہلے اس سے متحرک اس کے تابع ہوتا ہے اگر پہلا حرف پر پڑا جانے والا ہوگا حروف مستعلیہ میں سے ہوگا کوئی ایک تو یہ الگ بھی پر ہوگا اس کے علاوہ حروف میں سے کوئی آ جائے گا جو باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کے تابع چونکہ ہوگا لہذا وہ الگ بھی باریک پڑھا جائے گا جیسے قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑا جاتا ہے اب اس کو ہم جب پڑھیں گے اگر ہم پڑھیں کالا تو یہ غلط ہوگا کیوں؟ تو آپ نے موٹا پڑھا لیکن الف نہیں پڑھا قال ہے اسی طرح جب باریک حرف آ جائے اس کو عریف کو بھی باریک پڑھیں گے جیسے میلی کی کی اگر کوئی پڑھ دے مول کی تو یہ غلط ہے کیوں کہ میم جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے اس کی وجہ سے الف بھی باریک ہو گیا میلی کی کی یہ تو ہے الف کا فائدہ واضح طور پر مستالیہ میں سے کوئی آئے تو یہ پر ہوگا باقی روپ میں سے کوئی آئے تو باریک ہوگا دوسرا قاعدہ ہے لام کا قرآن پاک میں جو لام اسم میں اللہ کے اندر استعمال ہوتا ہے اسی کے دو قاعدے ہیں اس کے علاوہ جہاں بھی لام استعمال ہوگا وہ باریک پڑھا جائے گا اب پر دو صورتوں میں صرف یہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اسم اللہ کے ساتھ اگر پہلے زبر آ جائے تو تب یہ جی لام پور ہوگا اور پہلے اگر پیش آ جائے تو تب یہ جی لامپور ہوگا جیسے اگر زبر آئے تو ہم پڑھیں گے وم لاہ وا اس کو اگر ہم پڑھیں ولہ ہی تو یہ غلط ہے وم لاہی اسی طرح پیش کی صورت میں واسول لو رسول اللہ نہیں پڑھنا بلکہ لام پر ہوگا رسول اللہ رسول اللہ اور اگر اس میں اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے باللہ باللہ یہ تو تھی مثالیں الف اور لام کے متعلقہ کے یہ کب پر اور باریک پڑھے جائیں گے آپ اس کے ساتھ آئیے ر کا قائدہ تیسرا حرف ہے را کہ راہ کو ہم کب پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے پہلے آپ راہ کے مفخم یعنی پر پڑھے جانے کی مثالیں دیکھ لیں سمجھ لیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے منہ بھر کے پڑھیں گے جیسے رو شن دن ہم نے را کو رو پڑھا ر یہ باریک آواز ہے رو یہ پر آواز ہے روش پیش کی صورت میں بھی پر ہوگا اور یہ تو واضح طور پر یاد رہے کہ راہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ پُر ہوگا اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تب بھی راہ پُر ہوگا جیسے جیعو جیعو اور اگر را ساکن سے پہلے پیش ہوگا تب بھی یہ پر ہوگا جیسے تر جیعو جے جیعو تیسری صورت ہے کسرا عارضی راہ ساکن سے پہلے کسرا عارضی کبھی کبھی آتا ہے جب وہ آ جائے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ راہ کو باریک کر سکے اور یوں بھی راہ ساکن سے ما قبل جو پہلے آتا ہے حمزہ وصلی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لہٰذا یہاں راہ اس صورت میں پر ہوگا جیسے او جے اور تیسرا قاعدہ یہ ہے اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب راہ کے بعد را ساکن کے بعد ایک ہی لفظ کے اندر ایک ہی کلمے میں حروف مستعلیہ جو آپ پڑھ چکے ہیں سات پر پڑے جانے والے حروف ان میں سے کوئی آ جائے تو راہ پر کر کے پڑھیں گے جی جیسے میور سواد میڈ اور بہت سی مثال مسلم ہے فیور خول میور کئی مثالیں ہیں لیکن پھر فن کے بارے میں یاد رکھیے کہ اس کو آپ دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں راہ بارش بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگلا قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اس سے پہلا ما قبل حرف بھی ساکن ہو تو پھر ہم تیسرا دیکھیں گے حرف کہ اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں را پر ہوگا جیسے زبر کی صورت میں قادرو, قادرو, قادرو اور پیش کی صورت میں امور اور اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر راہ مشدد ہو تو پھر وہ اپنے زبر زیر یا پیش کی وجہ سے پُر یا باریک ہوگا اگر پیش آ جائے تو یہ پر ہوگا جیسے فرفیر رو فرفیر رو اور باریک کب ہوگا جب مشدد ہے اور نیچے زیر ہے تو اب اس کو باریک پڑھیں گے پچھلے پیش کی وجہ سے راہ پر نہ ہو جائے ور نہ ہو جائے بلکہ زریتن ذوری یہ تو سارے قواعد اس کے پر پڑے جانے کے لیے اب راہ مرقق یعنی باریک کا پڑھا جائے گا سب سے پہلی مثال یہ کہ جب راہ کے نیچے کترا یعنی زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے جیسے شاریبا شاریبا اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے تو پھر بھی باریک ہوگا جیسے فرعون راؤن اور را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو ہمیشہ راہ باریک ہوگا جیسے اور اگر راہ ساکن ہے اس سے پچھلا بھی ماقبل ساکن ہے تو پھر پیچھے آپ حرکت دیکھیں گے اگر زیر ہے تو راہ باریک ہوگا جیسے فکر فکر, فکر, فکر, فکر, فکر یہ تو تھی اس کے باریک پڑھا جانے کی مثال ہے اب ایک فائدہ قرآن پاک میں اور ہے یاد رکھیے امالے کا امالہ کہتے ہیں مائل کرنے کو جیسے یعنی زبر کو اگر زیر کی طرف مائل کیا جائے یا الف کو یا کی طرف مائل کیا جائے تو وہ جو آواز نکلتی ہے وہ درمیانی مجغول سی آواز ہوتی ہے اب قرآن پاک میں ایک ایسا لفظ ہے اصل میں یہ ہے مجراہ اور یہاں امالے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم زبر کو زیر کی طرح مائل کر کے پڑھیں گے جیسے اردو میں ہم قطرے یا سویرے جو رے کے نیچے زیر لگ کے وہ آواز نکلتی ہے یہاں وہ نکلے گی اس کو مج نہیں پڑھیں گے بلکہ مج رے عزیز طلبا آج کے سبق میں آپ نے مفخم اور مرقق جو الحروف ہیں ان کے بارے میں تمام قواعد پڑھ لیے اللہ تعالی ہمیں انہیں یاد رکھنے کی عطا فرمائے